شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز مخلوق اور وہ سب کا, خالق اسلام لکلو جی کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین پہلے بھی بطور تمہید کے تھا منافقین کے احوال اب یہ پورے احوال منافقین کے آ رہے ہیں سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین بھائی مومنین تمنا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی سورتیں بار بار اتریں ہمارا ایمان تازہ ہو قرآن پاک کی سورتیں بار بار اتریں اور ہمارا ایمان تازہ ہو لیکن جب سورتیں اترتی تھیں اور ان کے اندر کس کا ذکر ہوتا جہاد کا تو منافع کہ تو سمجھے یہ سورت نہ اترتی تو اچھا تھا سمجھے کیا ڈر جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بہ یقون الزین کہتے رہتے ہیں مومن کیوں نہیں اتاری جاتی صورت قرآن کی مومنین کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ قرآن کی صورتیں بار بار اتریں برکت حاصل کریں لیکن جب اتاری جاتی ہے صورت پکی اور ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر لڑائی کا دیکھتا ہے تو جبن منافقین جب نہیں جانتے ہو جی بوز دلی جب منا بوز دلی دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری یا نفاق کی وہ دیکھتے ہیں تیری طرح مصل دیکھنے اس شخص کے جس کے اوپر غشی ہوتی ہے کس کی موت جہاد کا ذکر ہے نا تو موت آ جاتی ہے منافع ایسے آنکھیں پھیر کے دیکھتے ہیں جیسے مر رہے ہوں فا لوم پچھتبا ہی ہے واسطے ان کے تعتم و کول مارو ان کو چاہیے تھا کہ فرم برداری اور بات خیر اللہ بے ترقی واسطے تعطن و قول معروف یہ مبتدا ہے اس کی خبر معلوم پہ خیر ان کو کیا چاہیے فرما برداری بھی کرتے اور بات بھی کرری کہتے فرما برداری اور بات کھری خیر اللہ ان کے لیے بہتر تھی فیض اعظم العمر پس پختہ ہو گئی بات جہاد کی یہ معنی بھی مشکل ہیں فیض اعظم العم پر جب پختہ ہو گئی کی, بات کس کی جہاد کی اللہ کی طرف سے حکم لازل ہوا فلاں صدق اللہ پس اگر سچے رہتے یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ کرتے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 سمجھ رہے ہو جی بات فائدہ اعظم علام مشکل معنی ہے غور کرو بس جب پختہ ہو گیا معاملہ جہاد کا پس اگر سچا معاملہ کرتے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تھا بہتر واسطے ان کے لیکن اب کیا ہے فہل اص تم ان تم جہاد کی حکیمانہ حکمت جہاد کی حکیمانہ حکمت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 تو تم جہاد سے بیٹھ گئے تو کافرین کا اور مفصدین کا کیا ہوگا غلبہ ہو جائے گا تو دنیا کے اندر فساد ہوگا یا امن ہوگا یہ جہاد کی نہ حکمت ہے کہ جہاد کو چھوڑنے سے فساد ہوتا ہے جہاد کرنے سے فساد نہیں ہوتا اور منافقین کو تمبی کی گئی ہے یہ فعل استم استفام تقریری ہے اور اصح تمہیں ترجیح کے لیے لہذا مان یہ ہے کہ پس امید کبھی ہے کہ اگر منہ مو موڑا تم نے جہاد سے انتبلائے تب ڈبل پس Don't امید کبھی ہے Don't کہ اگر منہ مو موڑا تم نے جہاد سے یہ کہ فساد کرو گے کس کے اندر زمین کے اندر یعنی مفسدین کا کیا ہو جائے گا غلبہ پتو کتے ہوا رہا ہوں قوم اور کتہ رحمی کرو گے اپنے رشتہ داروں کو بھی ماریں گے یہ مب لو دلو الائے کلزین اللہ انجام منافقین یہ منافق وہ ہیں کہ لانت کی ان کے اوپر اللہ نے بس بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی نگاہوں کو حق سے افلا یتدبرون القرآن زجر منافقین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 انگ ہے وجہ تدبر قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ ہے اناد وجہ عدم تدبر یعنی اناد اس لیے آگے ان کے اناد کا بیان ہے جو قرآن اور رسول سے اناد کرتا ہے تو کیسے قرآن میں تدبر کرے گا واج میں تدبر اناد ہے اب اناد کا جو لوگ پھر گئے حق سے اپنے پیٹھوں کے اوپر بعد اس کے, کے واضح ہو چکی واسطہ ان کی ہدایت اشیطان اش صبح شیطان نے چکما دیا ان کو چکمہ کہتے ہیں کسی چیز کو مزین کر دینا کہ یہ چیز اچھی ہے یہی ہے چکما دینا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 وہ کون لوگ تھے ہاں یہود کے سردار وہ تو خود قرآن کو بھی نہ پسند کرتے تھے ان منافقین کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا مکرو سمجھا اس چیز کو تو اللہ نے کیا کہا سرداروں کو سنتی بادل ہم اطاعت کرتے رہیں گے تمہاری بیٹ باز کام کے باز کام سے مراد کیا ہے وہ کیا ہے باز کام سے مراد باطن سارے کام میں نا بعض میں باز میں ہم کس کے ساتھ مسلمانوں کے ساؤضا ہے اور باز میں تمہارے ساتھ یعنی باطن کے اندر تمہارے ساتھ ہے اتا کرتے رہیں کہ ہم تمہاری بیچ باز کاموں کے یعنی باطن کے اندر واللہ اللہ اور اللہ جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں خدا سے کیسے چپ سکتے ہیں پکے فائضہ وہی دے منافقین پس کیا حال ہوگا منافقین کا جب جان قبض کریں گے ان کی فرشتے یہ برزخی حالات ہے ان کی برز جب جان قبض کریں گے ان کی فرشتے اس حال میں کہ ماریں گے ان کے منہ کو اور ان کی پیٹھ کو سمجھے ایک نڈا منہ پہ پیٹھ پہ سمجھے جی یہ کیوں ہوگا ذالک کا بے علاحم یہ سبب عذاب کہ یہ عذاب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے اتباع کی اس راستے کی کہ اصحط اللہ جس راستے نے ناراض کیا کس کو اللہ کو ہو رضوان ہوں اور مکرو سمجھا انہوں نے ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو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 مثالی طور پہ مثالی طور پہ شکل وہ چاہے گھر بیٹھے رہیں مثالی طور, طور پہ ان کی شکلیں دکھا دیں یہ یہ ہے سامنے کہ آپ ان کو پہچان لیتے لیکن ہم نے یہ نہیں کیا حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ مثالی طور پہ ان کی شکلیں دکھائیں لیکن آپ ان کو علامات سے پہچان لیں گے کیا طرز کلام سے پہچان لیں گے کا طرز کلام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاپلوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چاپلوس ہوتا ہے حضرت جی میرے مرشد میرے سی آپ تو میرے مالک ہیں میں تو آپ کا غلام ہوں آپ کے دیدار کے سوا میری نیند ہی حرام ہوتی ہے ایسی چاپلوسی ہی کرتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مہربانی کر کے ٹلو بلا زندگا. یہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خلیفے نہیں رکھتا ظاہر پیر سے آؤں جاؤں کبھی میرا خلیفہ کو دیکھا ہے بس وہ بیٹا ایک ساتھ ہوتا ہے خلیفے جو ہوتے ہیں نہیں بادشاہ ہوتے ہیں جتی خوب جوڑتے ہیں لیکن منافقہ بھی خوب کرتے ہیں اللہ بچائے کہاں جی جی اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہم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 طرز کلام کے ہیں ترغیب خلاص ترغیب اخلاص اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو کہ کون مومن ہے کون مناسب ہے بالبل او پہلے جہاد کی حکمت کیا تھی جی جہاد کی حکیمانہ حکمت تھی پہلے سفر پہ اب جہاد کی حاکمان حکمت ہے والا نبل و نقوم جہاد کی حاکمان حکمت اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو جہاد کے ساتھ تا کہ ظاہر کریں علم بمانے اظہار ہے تا کہ ظاہر کریں مجاہدین تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو پون ہیں ونبل الو اخبار اور جانچیں گے ہم تمہاری حالتوں کو کون کے سالت میں ہے بھائی کھررا پھوٹا کس وقت پرکھا جاتا ہے تکلیف کے وقت کس وقت تکلیف کا پتہ چلتا ہے کہ منافع کون ہے مومن کون ہے ان اللہ کافر و احبالِ مشرقے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا زلال نمبر ایک سدو انصبیل اللہ اضلاع نمبر دو روکا اللہ کی راستے سے و الرسول نمبر کتنی جی تین مخافت کی رسول کی بعد اس کے واضح ہو چکی واسطے ان کے ہدایت یہ تین احوال ہیں مشرقین کے اب آگے معال مال ہے مشرقین لئی اللہ شع ہر نقصان دے گے اللہ کے دین کو کچھ بھی بس ایو تو آمال ہوں اور ان قریب مٹا دے گا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو دنیا میں بھی تباہ کر دے گا یا یو اللہ میرے ترغیب اطاعت یا ای ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور نہ باطل کرو اپنے عمروں کی اور کیسے باطل ہوتے ہیں یہ جی عمل اور ریا کاری کرو منافقت کرو ایسے نہ کرو نہ باتل قرآن امر تو مخلص رہو ان اللہ کا فرو وہی بیان حال کو پا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے پل ہر گل نہیں بخشے گا اللہ واسطے ان کے فلاں نو تش جی تو جہاد کا بیان بھی ہو رہا ہے نا جہاد کا یہ تشجیح اللکتال ہے کتال کے اوپر بہادر کیا گیا جب تم نے دیکھ لیا کافروں کے حالات تو کیا ہوگی جی؟ فلا تحلو. سمجھے جی پس نہ ہمت ہارو فلا پس نہ ہمت ہارو کفار کے مقابلے میں ولا تدل تاد سے پہلے کیا مقدر ہے اور نہ دعوت دونوں کو صلاح کی طرف کافروں کے ساتھ لڑتے رہو سہ کی دعوت وہ دے یا تم دو گے ہاں تمہاری طاقت کو دیکھ کے وہ مجبور ہو جائیں صلاح کرنے پہ تم نے ابتدا نہیں کر لی نہ دع بدم کو طرف صلاح کے وال تم رو اور تم تو بلند رہو گے کیوں کہ وا تم اللہ کی مائیت تمہیں حاصل ہے آپ سے اور ہر گزنی کبھی کرے گا اللہ تعالی واسطے تمہارے تمہارے اعمال کے ثواب کے امب سے پہلے ثواب مقدر ہے ثوابم تمہارے عملوں کا ثواب اللہ پورا دے گا ہر قدمی کمی کرے گا واسطے تمہارے تمہارے عملوں کے ثواب کی انمل حیات دنیا تزہید من دنیا تزہید من دنیا اور آگے ہے ترغیب انفاق سوائے اس کے نہیں دنیاوی زندگی کھیل و تماشا ہے چند روزہ بہار ہے اور اگر ایمان پہ تم قائم رہے تقوی اختیار کرتے رہے تو دے گا اللہ تعالیٰ تم کو سوال تمہارے باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نہیں سوال کرتا تم سے جمی یا تمہارے تمام مالوں کا یہاں جمی کا لازمقدر ہے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 کرے تو تب خل تم تو بغول کرنے لگو جب بخل کرو گے تو پھر ظاہر کر دے گا تمہاری بدنیتی کو تو کام خراب ہو جا ہاں ان تم الائے یہ تم مومنین ہے خبردار تم یہی بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندار بس باز تم میں سے وہ ہیں جو بغل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے سوائے اس میں بخل کرتا ہے الانب سے ان بن اللہ اس کے بخل کا وبال خود پہ ہوتا ہے اللہ غنی ہے ہماری مال سے اور تم خود محتاج اللہ کے واللہ اور اگر پھرے رہے تم اللہ کی طاقت سے تو یاد رکھنا بدلے میں لائے گا اللہ تعالیٰ قوم کو سوائے تمہارے پس نہ ہوں گے وہ تمہاری طرح ہم صالک المنا تمہاری طرح نہیں ہوں گے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 www.shahide